کتابیں گیارے کام کے انکم تکرانا باری اس آدم قدر یا باتر قولی بابا حضر ایبیر یا علمائی راودر شر دو فانو کو گذربانی اسنو چاہتی بندگی بشیر کو گذربانی کل گذر دا عرد دا حربو گذر دا افراغ ایبانات علی مشروع چیمار گرادی نمکنو بیراز کل اسلامی من دا مندوم صاحب دا زباب مؤسسات نمکن مندوم صاحب دا زباب مؤسسات نمکن حلب نا استعباب حلب نبیر قدر لتا حلب ان نذو قندراو غريب زيراوي ولا شاء وكلام صادق <تصفيق> عليه <تصفيق> ورتا اور هذا تمام دراو من درا تمام ان النبي صلى الله عليه من حق حقوق الغني نجملي حقوق من ندام جبري عند المتحباب حقوق الكعبون اه تعلم ما تشور جنن بمطراني وكرام مساجي سيراج مشي غير وامن رجلي يا كل اللهم امرنا اشرم يا ايها النابنا با قوم اج سيد فرح حق مرورتا اذا فرح مرنا حق مرور يا حق وتقول دروات ابو فاع تا باكي يا دا با دارام دي مو بلا ياك دا تجري متفما با. يا دا دا دا با لقن. با تجري لدنفاس حاضرام وذا دريدني جهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم مکی دیگر شہو مسند ساتھ اپنی قجری پس تو تعبیرنا کے قلم شہو تعبیر معلوم اندھرے میں میں میں دبائی دی قرید بائیں داخل تبرید بخاری گا دو حدیث معلوم شہو داب ہندو خاری تبرید قرید بائیں علم ممر کہ ہر طرح دوائے قجری بعد تعبیر دبائی دیگر دبائی دوائے دکارا حق دو مرور سرے قجری جیدو شہو جیدو شہو جاں گجری بسنگو پہاواہ پجاسی جا دا سر وقت حق نبی جان مشره بارہ حتا تربا کدی نہیں جانے میں مشورہ کہ میں قضاء کر رب العریا <سؤال> دار کے مار دار یہ اد تک مود گئے میں سڑی لا لا لا کرشیدی عریتان یا غسلی بنا پر بلا کے مار دار یہ وچ دا بند کڑی کی دارو ڈیکی یا چاہے بکری دی کتنچے احنافن یا غسلی تک تنچے جواب دے کر گئی زون سے ملانے داما ہم نے کہ دے دے نا میں میرا شکین اذا لاحظتم المهمه عليه طلعتي احطوا مكور الشيء تربطوا به دول صار يقول هذا انا اسال عليكم انا قرات هذه الشورى صار فينا بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا تترين تمرده بالسهل بالمرور الله تذكرون 10 دقائق دي كثير امالک النما بنا الحلیم يا مرهم مرجل عظيم ابياتا محمدي كريوتوا دجنا دنا يا يا يا هلا بي کہیں نغم نغم مرنگ درن کالا اگر تن استغاثه نری کلو تمام تمام ها دی کار تمام دارت میں دار فکین حضور پیدائش نبوت میں وہ بھی دیو جاتا ہمارے چلاؤں منہ دماغی اور مجھے اگر وہ نہیں دے دیں نا کریں گے اور اگر وہ نہیں دے دیں گے کہیں میں نہ نہ بناری کا